وک اللہ محد فطم بدآٰ وک اللہ بد آطم غلال وک اللہ غلال عطن الوافی صحیح یہ وہ کتاب ہے جس کا دورہ آج کل جاری و ساری ہے اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ احادیث کا تکرار نہ ہو احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اس کتاب میں کئی مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد عبادات کے بارے میں ہے اور اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں چوتھی کتاب کا تعلق نماز کے طریقہ سے ہے اور نماز سے متعلقہ مسائل اور احکام سے ہے اس کتاب میں کئی ایک فصول ہیں ان فصول میں سے تیسری فصل صفت الصلاح ہے یعنی کہ نماز کا طریقہ اور اس تیسری فصل میں کئی ابواب ہیں ان ابواب میں سے چوتھا باب ہے باپ ود الدعی نفِ کہ نماز میں ہاتھ باندھنا نماز میں ہاتھ رکھنا یعنی کہ نماز میں جب آپ رکوع سے پہلے کھڑے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے آپ کہاں آپ ہاتھ کہاں رکھیں گے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر چار سو گیارہ فور ون ون اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام بخاری ہے عن ابی حازم ابو حازم سے روایت ہے ابو حازم کون سے ہیں ابو حازم بن دینار العارچ وہ روایت کرتے ہیں بن البنساد سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے قالا وہ کہتے ہیں کون سہل بن سعد اسرون اللہفلہ کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی دایا ہاتھ اپنے بائیں بادو پہ رکھے کب پھر صلاح نماز میں نماز کے دوران یہاں پہ رکتے ہیں ساحل بن صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا حکم دینے والا کون ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ملتا تھا کہ نمازی دائیں ہاتھ دورانے نماز اپنے بائیں بازو پہ رکھے کیا پوری نماز میں ایسا ہوگا نہیں پوری نماز میں ایسا نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ تو لفت نماز کا آیا اس سے پتا چلتا ہے کہ پوری نماز میں ایسا ہوگا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سیدے کی کیفیت بتا دی گئی کہ ہاتھ کہاں ہوں گے زمین پہ ہوں گے اس لیے اس ادیص کی وجہ سے اس ادیس پہ عمل نہیں ہوگا رکوع کے بارے میں بتا دیا گیا ہاتھ کہاں ہوں گے گھٹنوں پہ ہوں گے اس لیے اس حدیث کی وجہ سے رکوع کے دوران اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا دو سجدوں کے درمیان بتا دیا گیا ہاتھ کہاں ہوں گے یا دونوں رانوں پہ ہوں گے یا دونوں گٹروں پہ ہوں گے اس لیے, اس لیے اس حدیث کی وجہ سے دو سجدوں کے مابین بیٹھے ہوئے اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا اتحیات اور تشہد میں ہاتھ کہاں ہوں گے یہ بھی بتا دیا گیا اس لیے اس موقع پہ بھی اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا تو اس حدیث پہ عمل پھر کہاں ہوگا رکوع سے پہلے لیکن وہ علماء کرام جو رکو کے بعد بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ہاتھ چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری دلیل ہے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو حکم تھا کہ انسان دایاں ہاتھ دوران نماز کہاں رکھے بائیں بازو پہ رکھے نماز میں یعنی کہ پوری نماز میں اب سعیدہ اس سے مستثنا ہو گیا خارج ہو گیا سعیدے کی حدیث کی وجہ سے رکوع اس سے خارج ہو گیا رکوع کی حدیث کی وجہ سے اتحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ مقام بھی اس سے خارج ہو گیا اتحیات سے متعلقہ حدیث کی وجہ سے دو سعیدوں کے مابین آپ دائیں ہاتھ بائیں بادو پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ دوسری حدیث میں بتا دیا گیا کہ دو سیدوں کے مابین جب بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے آپ کے ہوٹلوں پہ ہوں گے یا آپ کی رانوں پہ ہوں گے تو اب یہ حدیث رہ گئی دو مقام کے لیے ایک رکوع سے پہلے اور ایک رکو کے بعد تو رکوع کے بعد اگر کوئی نمازی ہاتھ باندھتا ہے تو آپ اس پہ اعتراض نہ کریں کیونکہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے اور اگر کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے تو آپ اس پہ بھی اعتراض نہ کریں کیوں آدیش کی وجہ سے جن سے پتا چلتا ہے کہ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے اور اس انداز سے کھڑے ہوتے جیسے نارمل آدمی کھڑا ہوتا ہے تو نارمل کھڑے ہونے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ انسان کے نیچے ہوتے ہیں سینے پہ نہیں ہوتے پیٹ پہ نہیں ہوتے یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ دایا ہاتھ بائیں بازو پہ یہ رکھیے تو کیفیت کیا ہوگی جب آپ دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں گے تو یہ بازو ہے بازو پہلے طے کر لیں کہ یہاں عربی میں لفظ کیا ہے زراع عربی میں لفظ کیا ہے زراع جس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں بازو اب زراع کس کو کہتے ہیں کونی سے لے کر کونی کے کنارے سے لے کر درمیان والی انگلی کے سرے تک یہاں سے لے کے کونی کے آخر تک جو جگہ ہے یہ ہے زراع اس کو کہتے ہیں عربی میں ذرا جس کا اردو میں ترجمہ ہم کر لیتے ہیں بازو اب اس حدیث کے مطابق دایا ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا جائے گا چاہے آپ یہاں پہ رکھ لیں چاہے یہاں پہ رکھ لیں چاہے ادھر رکھ لیں چاہے ادھر رکھ لیں چاہے ادھر رکھ لیں, ادھر رکھ لیں. لیکن دیگر احادیث سے طے ہوگا دائیاں ہاتھ بائیں بادو پہ رکھتے ہوئے بازو کے کس مقام پہ رکھیں گے تو امام ابو دود رحمہ اللہ وید کرتے ہیں وائل بن حدر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ اصلاۃ والسلام نے نماز میں دائیاں ہاتھ کہاں پہ رکھا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس کو کہتے ہیں ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھا تو یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت ہے پشپ پہ رکھا اور کلائی پہ رکھا یہ ہے کلائی تو اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں احادیث پہ عمل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس انداز سے رکھیں کہ کچھ حصہ دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ آ جائے اور کچھ کلائی پہ آ جائے تو آپ پھر کیسے ہوں گے ایسے اس انداز سے اس انداز سے تو اس طرح کر کے آپ دونوں طرح کی احادیث پہ عمل کر لیں گے قال ابو حازم ابو حازم کہتے ہیں یہ ابو حازم کون سے ہیں وہی راوی جو شروع میں آئے ہیں ابو حازم بن دینار الارچ جو صحابی صاحب بن صاحب سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں ابو حازم کہتے ہیں لا الا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں علم رکھتا ل عالم اس کے بارے میں کس کے بارے میں اس حکم کے بارے میں صاحب ان ساد نے کیا کہا تھا کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں دایا ہاتھ بائیں بازو پر رکھے حکم دیا جاتا تھا حکم تو ابو آدم کہتے ہیں لا عالم میں اس حکم کے بارے میں علم نہیں رکھتا اللہ مگر یہ کہ ین می صحابی صاحل بن سعد ین می نسبت کرتے تھے اس حکم کی کس کی طرف علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی سلاۃ کی طرف ان ابو حازم کہہ رہے ہیں کہ میرے علم کے مطابق سال بین سات یہ حدیث بیان کرتے ہوئے جب کہتے تھے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا تو حکم کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے تو پھر یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہو گیا کیا حکم ہو گیا کہ نماز میں دائیاں ہاتھ بائیں بادو پہ رکھیں اس سے پتا چلا کہ ہاتھ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے رکو سے پہلے رکو سے پہلے ہاتھ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند ایک ایسے لوگ ان میں پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں جو جناب صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں جناب فاروق کو خلیفہ ثانی مانتے ہیں جناب عثمان کو خلیفہ سالت مانتے ہیں جناب علی کو خلیفہ رابع مانتے ہیں ان میں چند ایک لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنا بھی جائز ہے اور ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو امیر معاویہ پہ تنقید کرتا رہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں برا بلا کہتا رہتا ہے یہ آدمی ایک دفعہ صحابہلام کے دشمنوں کے ہاں پہنچ گیا ان کے ساتھ نماز پڑھی ان کی امامت پہ نماز پڑھی اور ہاتھ چھوڑ کے پڑی اور کیا کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے جب کہ یہاں پہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیاں ہاتھ بائیں بادو پہ رکھنا واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے ہاتھ چھوڑنے کی عجادت نہیں ہے اور یہاں میں ایک عجیب بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور اسی حدیث کو امام مالک لے کر آئے ہیں اپنی کتاب المتا میں حدیث کی کتاب المتا میں کون امام مالک اور آج جب آپ مسجد نبوی میں جائیں گے مسجد حرام میں جائیں گے تو امام مالک کی طرف اپنی نسبت کرنے والے مال کی حضرات عام طور پہ رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ باندھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے امام مالک راہی محلہ نے یہ ہوتی ہے اندھی تقریب نبی علیہ السلام کی حدیث کو نظر انداز کر کے کسی بھی امام کسی بھی شخصیت کے پیچھے اس انداز سے چلنا یہ درست نہیں ہے بھائی امام مالک حدیث کون سی لے کر آئے ہیں آپ یہ دیکھیں امام مالک اپنی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو حکم تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں بادو پہ رکھے دورانی نماز جن کے ہاتھ چھوڑا نہیں جاتا تھا ہاتھ باندھنے کا حکم تھا تو اس لیے ہاتھ باندھنا چاہیے مالکی حضرات عام طور پہ چھوڑتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مالک نے ایسا کیا امام مالک نے ایسا کیا یا نہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے اگر کیا بھی تو علمائی کے نام کہتے ہیں شاید اس لیے کہ ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے جب ان کی پٹائی ہوئی انہیں مارا گیا تو اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کو باندھتے تو وہ اس لیے آ چھوڑ دیتے تھے تو آپ لوگ کیوں چھوڑتے ہیں امام مالک کی تقلید میں جبکہ حدیث موجود ہے جسے امام مالک اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم بھی تو امام بخاری کی تقلید کرتے اور نہیں ہم امام بخاری کی تقلید نہیں کرتے امام بخاری جب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا اور باسند بیان کرتے ہیں واسطے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری تک یہ حدیث کیسے پہنچی وہ واسطے جب درست ہوتے ہیں تب ہم امام بخاری کی حدیث پہ اعتماد کر کے حدیث پہ عمل کرتے ہیں امام بخاری کے ذاتی قول پہ نہیں اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور پیدا ہوگا وہ کیا کہ دائیاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھ لیا دائیں ہاتھ بائیں بازو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی اور بازو پہ رکھ لیا تینوں چیزوں پہ عمل ہو گیا لیکن یہ ہاتھ باندھنے کہاں پہ ہیں سینے پہ ناف سے اوپر یا ناف سے نیچے تو گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں جو حدیث سب سے عمدہ ہے یہ وہ حدیث ہے جسے امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علی السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ اپنا ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے اس لیے دیا ہاتھ بائیں ہاتھوں کی ہتھیلی پہ کلائی پہ اور بادو پہ رکھیں اور سینے پہ رکھیں یہ وہ طریقہ ہے جو نبی علیہ و اسلام سے ثابت ہے یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ کہ سینے پہ ہاتھ مرد باندھیں گے یا عورتیں باندھیں گی یہ بھی ایک مسئلہ ہے پاکو ہند کے لوگ ان کے ہاں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اور مرد ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں بھائی یہ فرق کہاں سے آ گیا ہمیں بھی بتاؤ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس حدیث کی وجہ سے پاکو ہند کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اسی حدیث کی وجہ سے مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھتے کیونکہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ امام ابو دعود اپنی سنن میں جناب امیر علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی سے یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کہاں رکھیں ناف سے نیچے رکھیں لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ روایت ابو دعو شریف میں آئی ہے اور اس کے راویوں میں ایک ہے عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی اس راوی کے بارے میں خود امام ابو جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں انہوں نے ایم حدیث کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے قابل اعتماد نہیں ہے قابل اعتبار نہیں ہے اس کی بات پہ یقین نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ روایت کیا ہے یہ ضعیف ہے اس کے مقابلے میں وائل بن حجر کی بیان کردہ روایت جسے امام خزیمہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں وہ بہت عمدہ ہے کہ اپنے سینے پہ نبی علی السلام نے ہاتھ باندھے تو یہاں پہ بھی مردوں عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے مرد و عورت دونوں ہاتھ باندھیں گے کہاں سینے پہ باب نمبر پانچ باب ما یقول ابئی تقبیر احرامی آ وہ کیا کہے کون نمازی نمازی کیا کہے تقبیر تحریمہ اور قرات کے مابین تقبیر تحریمہ اور تلاوت کے مابین یعنی کہ اللہ اکبر کہہ دیا سورہ فاتح کی تلاوت تو ٹھہر کے ہوگی سورہ فاتح کی تلاوت اور اللہ اکبر کے مابین کیا پڑھنا ہے کیا کہنا ہے حدیث نمبر چار سو بارہ فور ون ٹو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی رت کال جناب ابو ہریرا سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس بین تقبیری و بہین القراۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتو خاموش رہتے تھے بین تقبیری تکبیر ان کے اللہ اکبر کے مابین مبین الطلاعی اور تلاوت کے مابین ان کے سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے اور اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد آپ درمیان میں خاموشی اختیار کرتے کالا وہ کہتے ہیں کون ہے یہ کہنے والی شروع میں دیکھی حدیث کے راوی کون تھے ابو حریرا جناب ابو رحرا سے حدیث کس نے لی ہے ابو ذران جناب ابو رحرا سے حدیث کس نے لی ہے ابو ذرا نے ابو ذرا اس عدیث کو جناب ابو رحرا سے روایت کرتے ہیں تو یہ ابو ذرا قالا یہ کہتے ہیں کہ کہ میرا ان کے بارے میں گمان ہے کن کے بارے میں ابو حریرا کے بارے میں ابو ذورا شاگرد کہہ رہے ہیں اپنے استاد ابو ریرا کے بارے میں کہ آح سب میرا اپنے استاد ابو رحرا کے بارے میں گمان ہے قالا کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہتے ہیں ہنیتا یعنی کہ کان رسول اللہ علیہ وسلم یسکتو بین التکبیری وبین القرآت اسکاتتا ہنیتا ہنیتا ہنیتا کا معنی کیا تھوڑی دیر یعنی کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتح کی تلاوت کے معبین خاموشی اختیار کرتے کتنی دیر ہونیا تن تھوڑی سی دیر معمولی سی خاموشی اختیار کرتے اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں عربی میں بریکٹ کیسے ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کاتا کے درمیان چھوٹی... کے بعد چھوٹی سی لکیر ہے اور ہونیا کے بعد بھی چھوٹی سی لکیر ہے تو یہ درمیان میں کیا بریکٹ بریکٹ میں وضاحت آئی ہے ابو زورا کی طرف سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب جناب ابو رحرا نے مجھے حدیث بتائی تھی تب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہنئی کہ نبی علیہ سات والسلام جب خاموشی اختیار کرتے تو وہ ہنئی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی معمولی سی ہوتی تھی فقول تو میں نے کہا یہ کون ہے جناب ابو حرا کہتے ہیں تو میں نے کہا بھی ابھی وہ امی میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو اللہ اکبر نبی علیہ الصلاۃ وسلام اتنے عظیم ہیں کہ آپ کی خاطر آپ کے دفاع میں آپ کی عزت کے دفاع میں آپ کی جان کے دفاع میں جب آپ زندہ تھے مال بھی قربان اولاد بھی قربان باپ بھی قربان ماں بھی قربان اب آپ کی جان تو محفوظ ہو چکی اب کیا ہے اب آپ کی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے کیا ہے باپ بھی قربان ماں بھی قربان یا رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس کا تو کبئی نہ تقبیری ما ماتکول آپ کا تک اللہ اکبر اور تلاوت کے مابین خاموشی اختیار کرنا ما تقولو آپ اس میں کیا کہتے ہیں یہ جملہ قابل غور ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا جناب ابرانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سرف آتح کی تلاوت سے پہلے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اس خاموشی میں آپ کیا کہتے ہیں ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش رہتے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ میں زور اس جملے پہ کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو مطلب سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرمان و ادا قری القرآن فستمیول و کا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ آراف کے آخر میں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فستمیول اسے غور سے سنو وہ اور خاموشی اختیار کرو لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے کہہ دیا جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو آپ غور سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں آپ کو صرف آتح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہتے ہیں آپ کو صرف آتح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا خاموشی اختیار کرو اللہ نے کہا خاموشی اختیار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچی واض سے نہ پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ شور شرابا نہ کرو یہاں پہ دیکھیے جناب ابورہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد سرف آتح کی تلاوت سے پہلے خاموش رہتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ پڑھنا آستہ آواز سے پڑھنا خاموشی کے خلاف نہیں ہے ایک ہی وقت میں دونوں چیزوں پہ عمل ہو جائے گا خاموشی بھی آپ خاموش بھی ہوں گے اور آپ آستہ آواز سے پڑھ بھی رہے ہوں گے جیسے آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام کے پیچھے اللہ و اکبر کہنے کے بعد سر فاتح سے پہلے خاموشی سے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اک اللہ کا و تبار قسم کا وط اعلی جدو کا اللہ بین اب آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ خاموش بھی ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں برے اللہ کے رسول علی صبح سے کہ اللہ کے رسول آپ کا خاموشی اختیار کرنا اللہ اکبر اور کراپ کے معمین ما ماتو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو قال آپ نے کیا کہا اکولو میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بینا یہ دعا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو کیا کہیں گے استفتاح یعنی کہ وہ دعا جو سورف فاتحہ سے پہلے افتتاحی طور پہ پڑھی جاتی ہے آغاز میں پڑھی جاتی ہے جس سے نماز کی اوپننگ ہوتی ہے یہ وہ دعا ہے اور اوپننگ کے لیے استفتاق کے طور پہ دعا کو ایک نہیں ہے نبی علیہ سات اسلام سے کئی دعائیں ثابت ہیں سبحان اللہ حمدی کا تبار قسموں کا اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے اور اس کا تذکرہ بھی آنے والا ہے لیکن جو دعا سب سے زیادہ صحیح سلم کے ساتھ نبی علیۃۃ اسلام سے ثابت ہے وہ یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے اس دعا کو اہمیت دیں اور میرے وہ بھائی جنہیں شکوا رہتا ہے کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی نماز میں خوشی خدو برقرار نہیں رہتا توجہ ہر جاتی ہے میں ہمیشہ ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے جو دعا بچپن میں قاری صاحب سے یاد کی تھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں حالانکہ قاری صاحب نے آپ کو وہ نماز یاد کروائی تھی جو چھوٹے بچے کو یاد کروائی جاتی ہے مختصر طور پہ اب آپ پانچ سال کے نہیں اب آپ پچاس سال کے ہیں پینتالیس سال گزر گیا اور آپ اسی نماز پہ چلے جا رہے ہیں بھائی دیگر دعائیں بھی یاد کریں نبی علیہ صلاح نے کبھی یہ دعا پڑھی ہے کبھی وہ پڑھی ہے آپ بھی نماز میں کبھی یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں تو آپ کی توجہ نماز میں رہے گی لیکن اگر ایک ہی دعا پوری زندگی پڑھتے رہیں گے پھر آپ کیا ہوگا طوطے کی طرح پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگی پتا نہیں ہوگا کیا پڑھ رہا ہوں توجہ نہیں ہوگی پھر بھی پڑھتے رہیں گے تو اس دعا کو میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ یاد کریں کیا دعا ہے اللہ اے اللہ باعد دوری ڈال دے فی المر ہے دوری ڈال دے بینی میرے درمیان وہ بہین خقایا اور میرے گناہوں کے درمیان یعنی کہ مجھے گناہوں سے بچا لے میں گناہوں کے قریب ہونے لگوں تو, تو گناہوں کو دور کر دے مجھ سے اے اللہ میرے مابین اور میرے گناہوں کے مابین دوری ڈال دے کتنی دوری کتنا فاصلہ فرمایا اے اللہ میرے مابین اور میرے گناہوں کے مابین ایسے دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے مابین دوری ڈال لی ہے ان کے مابین فاصلہ رکھا ہے اب ایک جانب کیا ہے مشرق دوسری جانب کیا مغرب دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دور کر دے جیسے مشرق و مغرب ایک دوسرے سے دور ہے اللہ اللہ نقدی نی مجھے صاف کر دے من الخطایا کس سے گناہوں سے نقی صاف کر دے نی مجھے من الخطایا گناہوں سے کما جس طرح یونقو کما یونق جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا کسی سے صاف کیا جاتا ہے میرا دنس ہی محل سے جب ہم کپڑے دھوتے ہیں, ہیں جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کپڑے دھوتی ہیں تو سفید کپڑے دھوتے ہوئے زیادہ توجہ دینا پڑتی ہے زیادہ صفائی کرنا پڑتی ہے یا ان کپڑوں پہ زیادہ محنت کرنا پڑتی جو رنگین ہوتے ہیں رنگین کپڑوں پہ داغ لگا ہو تو کئی دفعہ نظر نہیں آتا گزارا ہو جاتا ہے کام چل جاتا ہے لیکن سفید کپڑے پہ ہر داغ نظر آئے گا اس لیے اس کو بہت اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا بہت اچھی طرح دھونا پڑے گا تو نمازی کیا کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے اچھی طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے ادنس اللہم اغسل دھو دے یا میرے گناہوں کو میری غلطیوں کو دھو دے کسی سے بل پانی کے ساتھ وہ اور برف کے ساتھ والبردی اور اولوں کے ساتھ یعنی کہ برف کہاں سے اترتی ہے اوپر سے اولے کہاں سے اترتے ہیں اوپر سے تو برف بھی آلودگی سے پاک ہوتی ہے اولے بھی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اگر پانی سے کپڑا دوئیں تھوڑی بہت مہر رہ بھی جائے تو برف کی وجہ سے اور اولوں کے پانی کی وجہ سے بالکل وہ نکل جائے گی ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی اس انداز سے جب اللہ سے معافی مانگی جائے نماز میں توجہ ہو توجہ سے یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے لیکن یہ بھی دعا پڑھیں اور توجہ آپ کی ہو کاروبار کی طرف تجارت کی طرف آفس کی طرف اپنے ڈائریکٹر کی طرف اپنی وائف کی طرف بچوں کی طرف تو پھر اللہ رب العزت کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے نا اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم بندہ بن کے اللہ سے معافی تو مانگیں یہ معافی کا کون سا انداز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے استف اللہ استف اللہ اور جناب ساتھ ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں یہ انداز تو ہمارا افیسر برداشت نہیں کرتا ہمارا ڈائریکٹر برداشت نہیں کرتا آپ جائیے اپنے ڈائریکٹر کے آفس میں اور اس سے چھٹی دیجیے لیکن ساتھ ساتھ آپ کیا کی دیئے موبائل پہ آپ لگے رہیں اور ان سے بھی کہیں جی مجھے چھٹی دے دیں اور ساتھ ایسے موبائل دیکھتے رہیں وہ آپ کو اپنے دفتر سے دھتکار دے گا نکال دے گا کہہ کر دفع ہو جاؤ اور ہم اللہ سے سفار اسی انداز سے کرتے ہیں اسی لیے تو میں معافی نہیں ملتی اللہ سے معافی مانگیے گناہوں کو یاد کرتے اللہ سے معافی مانگیے روتے ہوئے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے تو یہ کتنے عدیم شان دعا ہے یہ نبی علی اللہ کس خاموشی میں پڑھتے تھے جو خموشی تکبیر تحلیمہ اور سورہ فاتح کی تلاوت کے مابین ہوتی تھی تو اس سے پتہ چلا کہ جب امام سور فاتحہ پڑھے گا تو مختی کا کام کیا ہے خاموش رہے دوسری طرف حدیث میں کیا ہے کہ سور فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو خاموش بھی رہنا ہے اور آستہ واس سے سور فاتح بھی پڑھنی ہے اور یہ چیز قرآن کی عید کے خلاف نہیں حدیث نمبر چار سو تیرہ فور ون تھری میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم آن ابن عمر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے کالا وہ کہتے ہیں بے نحن نہن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نماز کس کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور لفظ کیا آیا محا نبی اسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کیا سب صحابہ کرام کا جسم اللہ کے رسول کے ساتھ لگا ہوا تھا کیا سب صحابہ اکرم اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے نہیں امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پچھلی صف میں ہوتے ہیں درمیان میں ایک صف کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول علی السلاۃ والسلام کے ساتھ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ اللہ تعالیٰ کا جسم یا اللہ تعالی بندوں کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت عرش سے اوپر ہیں بلند و بالا ہیں اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ ہے چاند اوپر ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ ہے آپ جدھر بھی شام کو جائیں گے چاند آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا دن کے ٹائم آپ جدھر بھی جائیں سورج آپ کے ساتھ ہوگا جبکہ وہ آپ کے ساتھ چمٹا ہوا نہیں ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے اس لیے قرآن کے دونوں مقام ٹھیک ہیں دونوں مقام درست ہیں یہ بھی ٹھیک کہ اللہ رب العزت ارس کے اوپر تمام مخلوقات سے اوپر اور یہ بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ ہاریک کے ساتھ ہے اوپر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ ہاریک کے ساتھ ہے تو یہاں پہ عبداللہ عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید قالرقومی تب لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کیا کہا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم یہ الفاظ کہے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے کبیرا بہت بڑا ہے والحمدللہ للہ کثیرہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں کثیرہ کثرت سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تعریف اللہ کے لیے کس حساب سے ہیں کثرت سے یعنی کہ میں کثرت سے اللہ کی حمد و صنا بیان کرتا ہوں وسبحان اللہ بکرتم وسیلہ اور میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں کب بکرتن وسیلہ صبح, وصیلا صبح وصیلا شام بکرتن صبح وسیلہ شام صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں میں صبح و شام اللہ کو عرب سے پاک قرار دیتا ہوں تو اس عبارت میں اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہو گیا اللہ کی حمد و سنا بھی بیان ہو گئی اور اللہ کی تسبیح کا بھی حق ادا ہو گیا فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القاقی متکدا و کدا یہ, یہ الفاظ کہنے والا کون ہے یعنی کہ اللہ اکبر الحمد سبحان اللہ یہ الفاظ کس نے کہی ہیں من القائل کلی مت کدا بکدا فلاں لفظ کہنے والا کون ہے قال رد لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا انا میں ہوں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول قال تو آپ نے کہا عجیب تو لہ مجھے تعجب ہوا ہے لہا ان الفاظ پہ جو الفاظ تو نے کہے ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوا ہے کیوں تعجب ہوا ہے فرمایا پتی اتلا بابستما کہ ان الفاظ کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے آسمان کے دروازے ان الفاظ کا استقبال کرنے کے لیے کھول دیے گئے یعنی کہ یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں یہ الفاظ اللہ کو اتنے اچھے لگے ہیں یہاں پہ یہ روایت ختم ہو گئی ہے لیکن مسلم شریف میں اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیت اسلام کو سنا کہ آپ ان الفاظ کی یہ شان بیان کر رہے ہیں تب سے میں نے ان الفاظ کو ترک نہیں کیا میں ان الفاظ کو کہتا ہوں دیکھیے صحابہ اکرام انتظار میں رہتے کب کوئی وظیفہ ملے کس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہاں وظیفہ پڑھا صحابی نے ہے تصدیق اللہ کے رسول نے کی ہے تو گلہ بن عمر نے اس کو اپنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ یہ الفاظ لانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ الفاظ بھی تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سلف آتح سے پہلے یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اللہ وباعد بینی پڑھ لیں یا یہ الفاظ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اچھے الفاظ اوپر چڑھتے ہیں کدھر جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف چڑھ, جا چڑھ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فاتر میں کہ پاکیزہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف یہ کہا گیا چڑھتے ہیں اس کا مطلب اللہ کہاں ہے اللہ اوپر ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف الفاظ جاتے ہیں یہ کہا کہ اللہ کی طرف الفاظ چڑھ کر جاتے ہیں اوپر اور اس حدیث سے بات اللہ کے آسمان کے دروازے ہیں اور اس حدیث سے ان الفاظ کی شان بھی معلوم ہوئی اس کے بعد حدیث نمبر چار سو چودہ حدیث نمبر چار سو چودہ فور ون فور میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام مسلم الاقول ابدا سے روایت ہے عبدہ کون ہے عبدہ بن ابو البابا الاسدی ابدا بن ابو البابا ان سے روایت ہے کہ جناب عمر بن خطاب کان یج حر بحا الا وہ یہ الفاظ اونچی آواز سے کہا کرتے تھے کان یج ہر بحا الاکلیمات وہ یہ الفاظ اونچی آواز سے کہا کرتے تھے یقول وہ کہتے تھے صبح تو پاک ہے اے اللہ سبحان کا میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں اے اللہ میں تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں کا اور ساتھ ساتھ میں تیری حمد و سنا بیان کرتا ہوں تبار اکسمک بابرکت ہے تیرا نام و تعلی اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری شان وق اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہاں شروع میں کیا اللہ کی تسبیح لیکن اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ اور اللہ کی تصویر اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ کہنا یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ امن من ان اللہ یو سبدی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ اس لیے اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں اللہ کی تسبیح کیا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہیں مثال کے طور پہ اللہ سوتے نہیں ہیں اللہ کو اونگ نہیں آتی اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ تھکتے نہیں ہیں یہ سب کیا ہے یہ تسبیح کے الفاظ ہیں اب یہ آپ نئی نئی کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے بھی نہیں ہے اللہ ایسے بھی نہیں ہے اللہ ایسے بھی نہیں ہے ہم تو کیا ہے ہم یہ ہے کہ اللہ ایسے ہیں کیسے ہیں اللہ ہر آواز کو سننے والے ہیں اللہ کلام کرنے والے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں اللہ تعالی ہر چیز کے خالق ہیں اللہ ہر چیز کے مالک ہیں اللہ ہر چیز کو رزق دینے والا ہے یہ ہوگی اللہ کی ہم تو اک اللہم و اے اللہ و بحمد کا اللہ میں تیری تصویر بیان کرتا ہوں تیری و سنا کے ساتھ تبارہ کسموں کا تیرا نام بابرکت تو اللہ کے نام کیا ہیں بابرکت ہیں تو اعلیٰ کا اور تیری شان بلند و بالا ہے تعلی بلند و بالا جدو کا تیری شان تیرا مقام و مرتبہ ولا الہ غیر اور تیرے علاوہ کوئی معبود برق نہیں ہے اس ادیس کو امام رویت کو امام مسلم لے کر آئے ہیں لیکن یہاں پہ نبی علیم کا تذکرہ نہیں آپ غور کریں اس پہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب عمرے فاروق کی الفاظ بلند آواز سے کہا کرتے تھے لیکن امام ابو دعت جب اس حدیث کو لے کر آتے ہیں ام المؤمنین امن عائشہ سے روایت کرتے ہوئے اور ایسے امام ترمدی اور امام ابن ماجہ جب یہ تین امام جناب عائشہ سے حدیث لے کر آتے ہیں تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے نماز کے شروع میں اور ابو سعید خدری بھی یہی کچھ کہتے ہیں ابو سعید خدری کی روایت کو امام ترمدی بیان کرتے ہیں امام نسائی امام ابن ماجہ تو نبی علیہ صلاحت والسلام سے بھی یہ الفاظ ثابت ہیں اگرچہ ثبوت کے لحاظ سے پہلے الفاظ زیادہ بہتر ہیں اللّہ مباعد بین و بین اختایا کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں اس حدیث کی سرند میں کوشک و شبہ نہیں ہے جب کہ یہ جو سندے ہیں سبحان اقلّہ بحمد کا تبارہ قسموں کا ان میں تھوڑا بہت اعتراض ہوا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعا بھی آپ سے ثابت ہے جس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اب حدیث نمبر چار سو پندرہ فور ون فائیو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہو کان قام الی اللہ علیہ وسلم، قال. امیر المنین علی بن ابو طالب رضی اللہ چالانو سے روایت ہے وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان ادا کام کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کون نبی علیہ سات وسلام تو آپ کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ الفاظ آگے آنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں ہمارے خلیفہ جناب علی بنبو طالب اور یہ آلے بیت میں سے ہیں یا نہیں اور حدیث کو بیان کس نے کیا امام مسلم نے صحابہ کلام اور آلے بیت میں فرق کرنے والے صحابہ کلام پہ تنقید کرنے والے صحابہ کرام سے بغض و دعوت رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری امام مسلم ابو دعود ترمتی انسائی بل مادہ یہ آل بیت سے احادیث بیان نہیں کرتے دیکھیے حدیث آپ کے سامنے جناب علی اس کو روایت کر رہے ہیں تو جناب علی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حکام کہ وہ یعنی کہ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے قالا تو آپ کہتے کب کہتے اللہ اکبر سے پہلے یا اللہ اکبر کے بعد صحیح بات یہ کہ اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح کے طور پہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے جو ابھی بیان ہونے والے ہیں تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعائیں اس کے طور پہ کئی ایک دعائیں ثابت ہیں نمبر ایک اللہ وبا بین البینختہ نمبر دو یہ سبحان کہ اللہ حمد کا تبار قسم کا اور نمبر تین یہ وجہت وضیحِ لدیفہ السماوات اور وہ الفاظ بھی کہ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للّہ کثیرہ و سبحان اللّہ بکرتم وسیرہ وہ بھی پڑھ لیے جائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا اور امید یہ ہے کہ وہ الفاظ صحابی نے اسی موقع پہ پڑھے تھے تو آپ کیا کہتے تھے فطر والارض میں نے پھیر دیا میں نے پھیر دیا پھیر لیا اپنا چہرہ کس کے لیے پھیر لیا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو یعنی آسمانوں و زمین کے خالق کے لیے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا یعنی کہ میں عبادت کرنے لگا ہوں اور یہ عبادت میں خاص کس کے لیے کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حنیفہ اس حال میں کہ میں اسی کی طرف میل ہونے والا ہوں کس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف میں اسی کے لیے یکسو ہوں عبادت صرف اسی کے لیے کروں گا میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے پھیر لیا ہے جو عثمان و زمین کی خالق ہے حنیفہ اسی کی طرف میل ہو کر یعنی کہ سب سے اراض کر کے صرف اسی کمہ ہو گیا ہوں عبادت جب بھی کروں گا اسی کے لیے کروں گا الحمد المشرکین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ان سلاتی بے شک میری نماز و کی اور میری ہر عبادت نسخ کا میں عبادت بھی ہوتا ہے نسخ کا معنیٰ قربانی بھی کر لیا جاتا ہے نسخ کا میں ذبح کرنا بھی کر لیا جاتا ہے اور نسک کا معنیٰ حج بھی کر لیا جاتا ہے موقع مناسبت کے لحاظ سے ان معانی میں سے کوئی معنیٰ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نسوکی کا معنیٰ قربانی بھی علماء کرام کر لیتے ہیں اور نسوکی،, نسوکی کا معنی عبادت بھی ہے کہ میری عبادت تو ان صلاتی میری نماز وہ نسوخی اور میری ہر عبادت وہ مح اور میری زندگی وماتی اور میری موت للہ کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لام یہ ہے اختصاص کے لیے یہ لام ہے ملک کے لیے ملکیت بیان کرنے کے لیے یعنی کہ میری نماز کا مالک اللہ میری ہار عبادت کا مالک اللہ میری زندگی کا مالک اللہ میری موت کا مالک اللہ یا یہ لام آپ کہہ لیں اختصاص کا ہے اس میں کوئی حرض نہیں یعنی کہ میری نماز خاص اللہ کے لیے میری ہاری عبادت خاص اللہ کے لیے میری زندگی خاص اللہ کے لیے میری موت خاص اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا کیا ہے رب ہے رب کون ہوتا ہے پیدا کرنے والا رب کون ہوتا ہے پالنے والا رب کون ہوتا ہے تمام امور کی تدبیر کرنے والا رب کون ہوتا ہے جو مالک ہو تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے جو تمام جہانوں کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے جو سب کو پالنے والا ہے لا شریک رہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہ عبادت میں اس کا کوئی شریک میری عبادت اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا میں ہر عبادت اللہ کے لیے کروں گا اور ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے یعنی کہ خالق وہ اکیلا ہے مالک وہ اکیلا ہے رازق وہ اکیلا ہے تمام امور کی تدبیر کرنے میں وہ تنہا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے قبر والے اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کائنات کا نظام چلانے میں ہمارے امور کی تدبیر کرنے میں بارش برسانے میں سورج اور چاند کو غلوب کرنے میں طلوع کرنے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے بالکا امیر تو اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا کہ میں ہر بات اللہ کے لیے خاص کر دوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں وہ انامسلم مجھے حکم دیا گیا ہے تو میرا آگے سے پھر کیا رد عمل ہے وہ انم المسلمین میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں میں اللہ کی اس معاملے میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں میں اللہ کا ہر حکم ماننے والوں میں سے ہوں المسلمین مسلم کی جمع ہے مسلم کون جو اللہ کے تابع ہو جائے جو اللہ کا فرما بردار بن جائے جو اللہ کے سامنے جھک جائے جو اللہ کا ہر حکم ماننے لگے کیا کہا تھا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ یہ دعا جاری ہے لمبی دعا ہے ماشاءاللہ کتنے عظیم الفاظ ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے ہوئے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ اللہ انت الملک تو ہی بادشاہ ہے انت بھی مارفا الملک بھی مارفا مانا کیا ہو گیا تو ہی بادشاہ ہے اب آپ کہیں گے بادشاہ تو اور بھی ہیں دنیا کے کئی ممالک میں بادشاہ موجود ہیں بائی حقیقی بادشاہ کون ہے اللہ یہ بادشاہ آردی طور پہ کوئی بادشاہ بن رہا ہے چالیس سال کی عمر میں کوئی پچاس سال کی عمر میں کوئی ستر سال کی عمر میں کوئی اسی سال کی عمر میں تو پہلے جو اتنے سال ہیں زندگی کے وہ کیسے نک... نکلے ہیں بادشاہ کے بغیر اور پھر فوت ہو جائیں گے تو بادشاہ ختم اور ہو سکتا ہے فوت ہونے سے پہلے ہی کوئی کرسی سے ہٹا دے بادشاہ گئی اور جب تک بادشاہ ہے کیسی ہے ٹینشنوں والی ساری رات پریشانی رہتی ہے یہ میرا اسکوٹی گارڈ ہی مجھے گولی نہ مار دے یہ میری فول کا سربراہی بھی اتنا نہ الٹ دے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام ایسا احتجاج کریں کہ مجھے اقتدار چھوڑنا پڑے یہ بادشاہ ہے اور اللہ کیسا بادشاہ ہے اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں بادشاہ کیا حدیث کسی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کے سب جمع ہو جائیں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ہیں مجھ سے ہر انسان وہ مانگے جو وہ چاہتا ہے میں ہر ایک کو دے دوں میری بادشاہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں بادشاہ اور فرمایا سارے کے سارے انسان آدم علیہ اسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب کے سب اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہر وقت چوبیس گھنٹے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں بادشاہ اور دنیاوی بادشاہ سارے لوگ ووٹ دیں تو جناب با بادشاہت ہے اور اس کے برعکس اللہ تعالی یہ بھی کہتے ہیں اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے کوئی بھی اللہ کی بات نہیں ماننی کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرنی کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرنی فرمایا اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو یہ ہے بادشاہ اللہ تو بادشاہ ہے. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے انت ربی تو ہی میرا رب ہے اور رب کا معنی کیا تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا میرے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے تو ہی مجھے پالنے والا ہے اور میں کیا ہوں وہ ان میں تو تیرا بندہ ہوں یہ کون کہہ رہے نبی علیہ السلاط وسلم آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو میرا رب ہے اور میں کیا ہوں میں مشکل کشاہ ہوں میں حادت روا ہوں نہیں آپ کہہ رہے تو میرا ربدال کا اور میں تیرا بندہ ظلم تو نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اطرف تو ضمبی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں فخ فل لی جنوبی بس میرے سارے گنا معاف کر دے انہو لا یقل النوبا اللہ انتا بے شک بات یہ ہے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے ان بے شک بات یہ ہے کہ زمین شان ہے لا یقر النوبا نہیں گلاوں کو معاف کرتا اللہ انتا مگر تو وحدنی دنی لی احسن الاخلاق لا یہ احسن اللہ انتا وہ دنی اور مجھے ہدایت دے ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق ہدایت کا مانا کیا ہوتا ہے رہنمائی کرنا ایک رہنمائی ہوتی ہے آپ کسی کو راستہ بتا دیں کہ بھائی مدینہ سے مکہ آ جانے والا راستہ یہ ہے آپ اس راستے پہ لگ جائیں سیدھا چلتے جائیں آگے مکہ آ جائے گا یہ آپ نے اس کو ہدایت دی ہے آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے لیکن یہ ہدایت کون سی ہدایت ارشاد کسی کو گائیڈ کر دینا اور ایک ہے ہدایت توفیق اس آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھانا اور مکہ چھوڑانا ہدایت ارشاد جنت کا راستہ بتا دینا جہنم سے بچنے کا طریقہ بتا دینا یہ وہ ہدایت ہے جس کے مالک تمام انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور علماء کرام بھی جو علماء حق ہیں وہ بھی اس ہدایت کے مالک ہیں اور ایک ہے دل میں ایمان داخل کر دینا دل میں اسلام داخل کر دینا دل میں توحید داخل کر دینا یہ وہ ہدایت ہے جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں اور اس کا مالک کون ہے ایک اللہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے ہدایت ارشاد دینے والا اللہ بھی اللہ کے رسول بھی علماء کرام بھی اور ہدایت توفیق کا مالک ایک اللہ اسی لیے آپ غور کریں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں ان نقلا تحدیم اللہ شاہ کہ آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی اسلام سے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت دے لیں ایسا نہیں ہوگا یہ کون سی ہدایت ہے جاتا توفیق ان کے اللہ تعالیٰ نبی اسلام سے بتا رہے ہیں ہدایت توفیق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے دل میں ایمان اسلام توحید ہی داخل کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے مالک آپ نہیں ہیں اسی لیے آپ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا آ سکے ہدایت ارشاد کرتے رہے چچا جی کلمہ پڑھ لیں میں قیامت کے روزہ آپ کی شفاعت کروں گا یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے تھے چچا جی کلمہ پڑھ لیں روز قیامت میں آپ کی شفاعت کروں گا یہ آپ ہدایت دے رہے تھے رہنمائی کر رہے تھے لیکن کون سی ہدایت ہدایت ارشاد دل میں کلمہ داخل کر دینا یہ اللہ کے بس میں تھا تو اللہ نے کہا کہ جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی ہدایت اس کو ملتی جس کو اللہ دینا چاہے دوسری جانب اللہ تعالی کیا کہتے ہیں وہ ان کے دیلا مستقیم اے اللہ کے رسول آپ سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں یہ کون سی ہدایت ہے ہدایت ارشاد جن کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے توحید اپنا لو جنت میں جاؤ گے روزے رکھو جنت میں جاؤ گے اور زکوٰۃ وغیرہ دو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے یہ وہ ہدایت ہے جو آپ کے بس میں تھی لیکن دل میں اگر ہدایت داخل کر دینا آپ کے بس میں ہوتا تو آپ نبی بننے کے بعد پہلے دن ہی پورے مکہ والوں کو کیا کر لیتے مسلمان کر لیتے پورے مکہ والوں کو آپ مومن بنا لیتے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے واہدنی اور مجھے ہدایت احسن اخلاق سب سے اچھے اخلاق کی سب سے عمدہ عادات کی تو یہ کون سی ہدایت ہوگی اس میں ہدایت ارشاد بھی ہو جائے گی ہدایت توفیق بھی گویا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بتا میری رہنمائی کر کہ اچھا اخلاق کیا ہے اور پھر اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق بھی دے تو یہاں پہ دونوں ہدایتیں داخل ہیں وہ دنیل اخلاق اور مجھے ہدایت دے سب سے اچھے اخلاق کی لایہ لی اسنیہ اللہ انتا نہیں سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت دیتا مگر تو کے ترین اخلاق کی توفیق دینے والا تو ہی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے بہترین اخلاق کی ہدایت دینے والا بہترین اخلاق کو اپنانے کی توفیق دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس سے پتہ چلا کہ اچھا اخلاق اللہ سے مانگنا چاہیے میرے وہ دوست جن کے مزاج میں سختی ہے وہ اس دعا کو اہمیت دیں اس کو زبانی یاد کریں اللہ سے دعا کیا کریں آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں وصرف انی سیہا و اور دور کر دے ان مجھ سے کیا سیاحا برے اخلاق کو برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے لا یسرف انی سیاہ نہیں مجھ سے برے اخلاق کو دور کرے گا کوئی اللہ انتم اگر توں برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا بھی توں اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا بھی لبیک میں حاضر ہوں کا میں حاضر ہوں تیری اطاعت پہ کیم و دم ہوں میں حاضر ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یا آپ اس کا تجمہ کر لیں کہ میں تیری اطاعت پہ کیم و دیم ہوں وسا اور میں دونوں جہاں کی سعادت مانگتا ہوں وسادئی میں دو طرح کی سعادت تجھ سے مانگتا ہوں دونوں جہاں کی سعادت مانگتا ہوں دنیا کی بھی آخرت کی بھی ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے ساری کی ساری خیر کس کے کی ہاتھوں میں ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہے ان کے خیر کی توفیق دینے والا نیکی کی توفیق دینے والا تو ہے شر رئی سا اور شر تیری طرف منسوب نہیں ہوگا غور کیجیے گا خیر کی باری آئی تو کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے یعنی کہ ہر خیر کا خالق توں ہر خیر کا مالک توں اور شر کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ شر کا مالک تو نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ شر تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے شر تیری قدرت میں نہیں ہے یہ نہیں کہا کہا وہ شرر سلیق شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جائے گی یہ ہے ادب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ادب حالانکہ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خال اللہ تعالیٰ خیر کے بھی خالق ہیں شر کے بھی خالق ہیں خیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ شر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ فرشتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ابلیس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ جنت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ جہنم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ نیکی کا خالق بھی اللہ برائی کا خالق بھی اللہ ایسا نہیں ہے کہ برائی کا خالق کوئی اور ہے موتزلہ اور عقل پرست لوگ گمراہ پھر کے ان کا قیدا کیا جہاں سے سن لیں وہ اپنی طرف سے اللہ کا ادب کرتے ہیں اور کہتے ہیں خیر کا خالق اللہ ہے برائی اور گناہ کا خالق اللہ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو پیدا کرے اور ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے تو پھر کیا شر کو کسی اور نے پیدا کیا خالق دو ہو گئے یہ عقیدہ ان کا بہت غلط عقیدہ ہے تو صحیح عقیدہ کیا کہ خیر کا حالک بھی اللہ شر کا حالک بھی اللہ لیکن اللہ نے نبی بھیج دیئے علیہ مصلاۃ وسلام کتابیں نازل کر دیں لوگوں کو بتا دیا کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے خیر کو اپنا لو شر سے بچ جاؤ سانپ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ بکری کو پیدا کرنے والا بھی اللہ بتا دیا بکری حلال ہے اس کا دودھ پی سکتے ہو گوشت کھا سکتے ہو اور سانپ کے بارے میں انسان کی رہنمائی کر دے گی اس میں زہر ہوتا ہے تمہارے لیے خطرناک ایسے بچو ایسا نہیں ہے کہ بکری کو پیدا کرنے والا اللہ اور سانپ کو پیدا کرنے والا کوئی اور ایسا نہیں ہے تو خیر کا ہارک بھی اللہ شر کا ہارک بھی اللہ لیکن اللہ تعالی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ علماء کرام تقریر کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا اگر وہ صحیح ہے تو وہ, وہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو میں نے غلط کہا وہ میری طرف سے ہے اور کس کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے حالانکہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے خالق اللہ ہوتا ہے اور شیطان سبب ہوتا ہے گمرائی میں ورنہ حقیقی طور پہ ہر برائی کا خالق بھی اللہ ہے لیکن جب ہم برائی کرتے ہیں تب برائی کرنے والا کون ہے انسان اللہ تعالیٰ نہیں اللہ نے برائی پیدا کی ہے اس کا ارتقاب کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کہتے ہیں وَلّ خالہ کا کم اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ان کے اللہ انسان کا بھی خالق اور اللہ انسان کے ہر عمل کا خالق ہے چاہے خیر ہو چاہے شر ہو تو خیری رک الحفی یہ دئی ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے وشر لئی سلیخ اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جائے گی یہ نسبت کا ترجمہ میں کہاں سے لے آیا ہوں اصل میں وشر سا علیق یہ علیق جو ہے اس سے پہلے ایک لفظ ہوگا یہ عربی گریمر کا تقاضا ہے تو وہ کیا ہوگا وشر سا منصوباً علیق یا لیسا یون سب و انا اس بیکا و علیق میں تیرے سہارے سے ہوں میں جو کچھ کرتا ہوں تیری توفیق سے کرتا ہوں تیری مدد سے کرتا ہوں تیرے سہارے سے کرتا ہوں انا بیکا میں تیرے سہارے سے ہوں و علیکا اور میں تیری طرف ہی لوٹنے والا ہوں میں نے تیری طرف واپس آنا ہے تیرے پاس پہنچنا ہے تباہ رکھتا تو بابرکت ہے وہ تو اور تم بلندو بالا ہے استغ کا میں تجھ سے گناہوں کی چاہتا ہوں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں سین چاہنے کے معنی میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, تو چاہتے ہیں، مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں میں تو اسے مغفرت کا سوال کرتا ہوں میں تو اسے مغفرت طلب کرتا ہوں لیک اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں میں تو اس سے توبہ کرتا ہوں تو یہ ہے دعائے استفتا جو آپ پڑھا کرتے تھے اس کے بعد جناب علی فرماتے ہیں و ادا اور جب آپ رکو ہیں کالا تو آپ کہتے ہیں مَ اللہ ل رکا تیرے لیے میں جکا ہوا ہوں تیرے ہی لیے میں جھکا ہوا ہوں دیکھیں لا عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بعد میں آتا ہے عربی گرامر کا تقاضا یہ تھا کہ الفاظ یوں ہوتے کہ اللہ مکا لکا لیکن یہاں پہ لکا پہلے آیا تو جب وہ لفظ پہلے آ جائے جس کی جگہ بعد میں ہو تو اس سے میں پیدا ہو جاتا ہے تخصیص کا حصر کا تاکید کا یعنی کہ میں تیرے لیے ہی جکا ہوا ہوں ہی کا مینا پیدا ہو گیا میں تیرے لیے ہی جکا ہوا ہوں ببھی کا اور تجھ ہی پہ میں ایمان لایا ہوں ولا کا تو اور تیرے لیے ہی میں فرما بردار بن گیا ہوں تیرے لیے ہی میں جھک گیا ہوں یہ وہی لفظ ہے مسلمون والا خاشہ اعلی کا سمعی و باصاری و مخی و عدمی و آسبی خاشہ کا تیرے لیے جھکے ہوئے ہیں خاشہ جھکے ہوئے ہیں لکا تیرے لیے تیرے لیے جھکے ہوئے ہیں سمعی میرے کان و باصاری اور میری آنکھیں وہ مخی اور میرا دماغ میرا مغز وازمی اور میری ہڈیاں وہ اعصبی اور میرے پٹھے کیا مطلب یعنی کہ میرے کان وہی وہ سنیں گے جو تو چاہے گا گناہ والی بات نہیں سنیں گے میری آنکھیں وہی وہ دیکھیں گی جو تو چاہے گا تو میرا ایک ایک عزر تیرے تابع ہے تیری تعمیل کرتا ہے تیرے سامنے جھکا ہوا ہے ویدا رفا اور جب آپ سر اٹھاتے کہاں سے رکوع سے جب آپ سر اٹھاتے کالا تو آپ کہتے اللہ اے اللہ ربنا اے ہمارے رب لقل ہمدو تیرے لیے ہی و صناح ہے تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں کتنی مل اسماواتی آسمانوں کی برائی کے برابر آسمانوں کے برابر اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہم دو سنا ہے آسمانوں کے برابر آسمانوں سات آسمانوں کے برابر اتنی تیری ہم دو سنا جس سے ساتوں آسمان بڑھ جائیں وہ مل اور زمین کے برابر زمین کتنی وسیع ہے مل اماب اور اس چیز کے برابر جو ان کے مابین ہے کن کے مابین آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے اس خلا کے برابر تیری ہم دو سناؤ تیری ہم دو سنا اتنی جس سے آسمان بھر جائے تیری ہم اتنی جس سے زمین بھر جائے تیری ہم اتنی جس سے آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے سارے کے سارا بھر جائے ومل اماشی تمنش امباد اور اس چیز کے برابر جو چیز تو چاہے باد اس کے بعد کس کے بعد آسمانوں کے بعد زمین کے بعد آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے ان کے بعد جو چیز تو چاہے اس کے برابر تیری ہم دوسرا مثال کے طور پہ اللہ کی کرسی کے برابر اللہ کے عرش کے برابر کرسی کتنی بڑی ہے آسمان و زمین سے زیادہ بڑی ہے واسی کرسی اس سماوات اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ بڑی ہے آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی جنگل صحرا میں آپ یہ انگلی میں پہننے والا چھلا پھینک دیں انگوٹھی پھینک دیں تو اس صحرا کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے ایسی آسمانوں کی اللہ کی کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے تو جب آپ کہتے ہیں اللہ تیری اتنی و سنا تیری و سنا اس چیز کے برابر جو تو چاہے وہ کرسی بھی مراد ہو سکتی ہے عرص بھی ہو سکتا ہے اور چیز بھی ہو سکتی ہے دیکھیں کتنے عظیم الفاظ ہیں اللہ کی حمد و صنع پہ مشتمل جب اللہ سے دعا کرنی ہو ایسے الفاظ کہا کریں ہم صبح و شام ترانے پڑھتے رہتے ہیں کن کے کھلاڑیوں کے اداکاروں کے گلوکاروں کے جن کو آج سپر اسٹار کہا جاتا ہے کسی زمانے میں کیا ہوتے تھے کنجر کسی زمانے میں ان کو عورتوں کو کیا کہا تھا ناچنے والیاں اور آج یہ ہم ان کو اسٹار کہتے ہیں اسٹار کہنے کا نقصان کیا ہے ہمارا بچہ ان کو پھر ہیرو بناتا ہے ان کو آئیڈیل بناتا ہے نہیں ان کی جان چھوڑیں یہ اللہ کی ہم دو سنا کترانے گایا کریں گانوں کی بجائے اللہ کی تعریف پر مشتمل یہ الفاظ کہا کریں تو یہ یہ الفاظ آپ کب کہتے تھے رقو سے اٹھنے کے بعد اور آج کل پاکستان انڈیا کے نمازی کیا کرتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہی فوراً کام پہنچ جاتے ہیں سعیدے میں اور اللہ کی تعریف میں یہ الفاظ نہیں کہتے اور جب آپ سیدا کرتے تو آپ کہتے اللہ کا سجد تو اللہ تیرے لیے ہی میں نے سیدا کیا تیرے ہی لیے لاکا ہارے کو سیدے نہیں کرنے تیرے لیے ہی میں نے سیدا کیا وبھی کا آمن ہی پہ میں ایمان لایا ولا اسلم تو اور تیرے لیے ہی میں فرما بردار بن گیا تیرے سامنے میں جھک گیا سجدی میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے کس کو لدی اس ذات کو اللہ خل جس نے اس کو پیدا کیا ہے کس کو اس چہرے کو میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے لل اس ذات کو جس نے پیدا کیا اس کو جس نے بنایا اس کو کس کو چہرے کو وصو رہ جس نے اس کی صورت بنائی کس کی چہرے کی اسے بنایا اور اس کی صورت بنائی وہ شک اور جس نے اس چہرے میں کان نکالے بے خالی ہے اس میں یہ کان کس نے نکالے اللہ نے وہ اور جس نے اس چہرے میں کیا نکالی آنکھیں نکالی تو جس نے شک کا سما اس چہرے میں جس نے کان تراشے وہ بسراہ اور جس نے اس چہرے میں نگاہیں اور آنکھیں تراشیں یا نکالی میرا چہرہ اسی کو سیدا کر رہا ہے جس نے اس کو بنایا ہے قبروں کو سیدا کرنے والے سوچیں غور و فکر کریں چہرے کو بنانے والا اللہ اور سیدہ قبر والے کو ان علی لاہ و ان آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا اور جس نے اس کی صورت بنائی شکل بنائی وہ شک اور جس نے اس چہرے میں کان نکالے اور آنکھیں نکالی ان کے بنائی تبا رک اللہ احسن خالقین بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے بابرکت ہے اللہ جو تمام خالقوں میں سب سے اچھا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا خالق کتنے ہیں جی یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالی جو بھی خالق ہیں ان میں سے سب سے اچھا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ خالق کتنے ہیں لفظ خالق کے کئی معانی ہیں اگر خالق کا مانا لیا جائے زندگی بخشنے والا تو وہ کون ہے ایک اللہ تعالیٰ اور اگر خالق کا معنی لیا جائے زہری شکل و صورت بنانا تو اس معنی میں کئی انسان بھی خالق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ معدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ اس تخلق من کہی اچر بھی ادنی فتن ففی ہا فتقو نقیرم اور جب تخلوق آپ بناتے تھے دیکھیں خلق کا لفظ آیا خالق والا لفظ یہاں پہ بھی آیا ہے وہ اس جب آپ خلق کرتے تھے جب آپ خالق بنتے تھے جب آپ بناتے تھے مینقینی کس سے مٹی سے کیا بناتے تھے کہی طیری پرندے کی شکل جیسی یعنی کہ پرندے کا کوئی مجسمہ آپ بناتے تھے مٹی سے میرے حکم سے فتن خف... فتن پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے وہ کیا بن جاتا تھا وہ پرندہ بن جاتا تھا تو زندگی اس میں ڈالنے والا کون ہوتا تھا اللہ تعالیٰ عیسا علیہ السلام کیا کرتے تھے مٹی لے کر مجسمہ بنا دیتے تھے کسی پرندے کا تو مجسمہ بنانے کو اللہ نے کیا کہا خلق یعنی کہ عیسا علیہ السلام اس لحاظ سے خالق تھے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مٹی کو مٹی کا خالق کون ہے اللہ اللہ کی پیدا کردہ مٹی کو جوڑ کے پرندے جیسی شکل بنا دیتے تھے تو کیا پرندے کے خالق ہو گئے نہیں خالق اس لحاظ سے ہیں کہ مٹی کو جوڑ کے ایک چیز بنا دی ہے لیکن زندگی اس میں ڈالنے والا کون تھا اللہ تعالی اور ایسی بخاری شیف کی حدیث ہے روز قیامت اللہ تعالی کہیں گے ان لوگوں سے جو صورتیں بناتے رہے مجسمے بناتے رہے اور پرندوں کے انسانوں کے جانوروں کی مورتیاں بناتے رہے اور ان کی صورتیں اور تصویریں بناتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے آ ما خلقتم تم زندگی ڈالو ان میں جن کو تم نے بنایا بنائی کیا تھا؟ بنایا کیا تھا مجسمہ اس کو کیا کہا گیا خلق تو اس کا مطلب ہے خلق کا ایک معنی ہوتا ہے زہری شکل و صورت بنا لینا اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو لے کے کوئی چیز جوڑ لینا اب کوئی کہے کہ جی, کب, کب کا خالق میں ہوں بھی خالق کا مطلب اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کے تم نے کب بنایا ہے تو اس لحاظ سے آپ خالق ہیں لیکن زندگی ڈالنے والا کسی بھی چیز میں وہ کون ہے اللہ رب سکتا تو اس لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو یہاں جب کہا گیا بابرکت اللہ حسن خالقین جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے تو یہ مراد ہے کہ جو کوئی چیزیں بناتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز جوڑ کے کوئی بناتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے سم یقون آخری ماں یقون بین تشہدی و تسریم اللہ فرلیما قدم تو ماخر تو سم پھر ہوگا کیا ہوگا اللہ لی یہ دعا ہوگی ثم یقون پھر ہوگی کیا یہ دعا اللہ لی ما تو ما کر یہ دعا ہوگی بن آخری ما بین تشہدی یہ ان آخری چیزوں میں سے ہوگی جو نمازی کہے گا پھر ہاں یہ بات نمازی کی نہیں ہو رہی نبی نبی علیہ السلام کی ہو رہی ہے ثم یقون پھر یہ دعا ہوتی تھی کون سی اللہ لی پھر یہ دعا ہوتی تھی من آخری ما یقولو ان آخری چیزوں میں سے یقولو جو آپ پڑھا کرتے تھے جو آپ کہا کرتے تھے تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان تشہد کیا ہے اتحیات اللّہ وسلمات و طیبات السلام علیکم نبی یہ تشہد ہے کیونکہ اس میں آتا ہے شدء اللہ اللہ اس کے بعد آپ کیا پڑھتے درود پڑھتے اس کے بعد مختلف دعائیں پڑھتے تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ تشہد جن کے تحیات اللہ اور سلام پھرنے کے مابین جو آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں میں سے جو آخری دعائیں ہوتی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی اللہ فرلی ماقدم تو ما اخر تو سو ما, ما یقونوں پھر ہوتی تھی کیا ہوتی تھی اس کا تذکرہ آخر میں آ رہا ہے پھر ہوتی تھی من آخری ما یقین ان آخری چیزوں میں سے جو آپ کہا کرتے تھے تشہد کے درمیان اور سلام پھیرنے کے درمیان کیا ہوتی تھی اللہم مغفر لی یہ دعا ہوتی تھی اے اللہ اغفر لی مجھے معاف کر دے جو گنا آگے بھیجے ہیں اے اس کے دو تجمے ہو سکتے ہیں ایک تجمہ آپ یہ کر لیں آپ کے یہ چوائس ہے یا تجمہ آپ یہ کر لیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے ما تو جو گنا میں نے پہلے کیے ما اخر جو گنا میں نے بعد میں کیے آپ ترجمہ کر لیں اے اللہ مجھے معاف کر دے ماقدم تو جو گناہ میں نے آگے بھیجے وما اخرت تو اور جو نیکیاں میں نے لیٹ کر دیں یہ بھی مجھے معاف کر دیں تو پہلا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اور وہی وہ آسان رہتا ہے پبلک کے لیے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے مقدم تو جو گناہ میں نے آگے جو گناہ میں نے پہلے کیے وما اخرت تو جو میں نے بعد میں کیے وما ماں تو اور جن گناہوں کو میں نے چھپایا وہ بھی معاف کر دے وما عالم تو اور جن گناہوں کو میں نے زہر کیا سب کے سامنے کیا وہ بھی معاف کر دے وما ماں تو اور جن گناہوں میں میں نے اسراف کیا جن گناہوں میں میں حد سے آگے نکل گیا وہ بھی معاف کر دے وما ماں انت عالم بھی اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کو تو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے گناہ میں نے کیے لیکن ان کے بارے میں زیادہ علم تیرے پاس ہے یعنی کہ یہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے انتہائی آجدی ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی معاف کر دے وہ بھی معاف کر دے چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے زندگی کے شروع میں کیے وہ معاف کر دے آخر میں جو کیے وہ بھی معاف کر دے انتل مقدم و انت تو ہی آگے کرنے والا ہے تو ہی کسی کو آگے کرنے والا ہے کس میں خیر کے کاموں میں انت المقدم تو ہی کسی کو آگے کرنے والا کس میں خیر کے کاموں میں وہ انت مؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے کہ جس کو تو نیکی کی توفیق دے وہی نیکی میں آگے بڑھے گا اور جس کو تو نیکی کی توفیق نہ دے وہ پیچھے رہے گا تو توفیق تیرے ہاتھ میں ہے انتل مقدم تو ہی خیر میں کسی کو آگے کرنے والا ہے وہ انت مؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے لا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق حق نہیں اللہ اکبر دیکھیے نبی علی علیہ صلاحم کی کتنی عدیم شان دعائیں ہیں اور یہ جناب علی رضی اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اس میں وہ دعا بھی آ گئی جو دعائیں سفتاح ہے رکوع کی دعا بھی آ گئی رکوع سے سر اٹھا, اٹھا کے جب کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہتے ہیں اس کی دعا بھی آ گئی سجدے کی دعا بھی آ اور اتحیات اور سلام پھیرنے کے مابین جو آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا آ گئی اللہ لی ما قدم ما اخر تو ماں اثر تو ما ایک حدیث پڑھنے کی گنجائش ہوگی باب نمبر چھ باپ قراءت فی الفاطیہ کل ہر رکت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا حدیث نمبر چار سو سولہ فور ون سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعبادت بن سامت عبادہ بن سامت رضی اللہ سرویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا سلطم لم یقر الكتاب کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی من لم یقرہ جو نہ پڑھے بفاتحت الکتاب سورہ فاتحہ کتاب سے مراد کون ہے قرآن کریم قرآن کریم کی فاتحہ قرآن کریم کی آغاز والی صورت کون سی ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں تو اس کے سور کے کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام کیا فاتحت الکتاب اور اس کا نام ام القرآن بھی ہے اس کا نام ام الکتاب بھی ہے اس کو شفا بھی کہتے ہیں اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں سور فاتح کے کئی ایک نام ہیں اور یہ یہ اتنے زیادہ نام سور فاتحہ کی عظمت پہ دلال کرتے ہیں کیونکہ ہر نام سورِ فاتح کی کسی خوبی کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سور فاتحہ میں کئی خوبیاں ہیں تو برحال سور فاتحہ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کو اللہ نے ہر نماز میں رکھا ہے ہر نماز کی حرکت میں رکھا ہے تو نبی علی صاحب السلام فرما رہے ہیں لا لاہ کوئی نماز نہیں ہے ان کے چاہے فرد ہو چاہے نفل ہو چاہے وہ نماز ہو جو آپ تنہا پڑھ رہے ہیں چاہے یہ امام کی نماز ہو چاہے یہ مقتدی کی نماز ہو لا تک کوئی نماز نہیں ہے ان کے شرح طور پہ اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے کون سی نماز کس شخص کی نماز جو سورہ فاتحہ نہ پڑی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھی جو اب وہ جو جو ہے من کا لفظ عام ہے یعنی کہ نماز اس آدمی کی نہیں ہوگی جو سورف فاتحہ نہ پڑھے یہ آدمی چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے تنہا پڑھ رہا ہو کوئی بھی نماز ہو رات میں ہو دن میں ہو فرض ہو نفل ہو سرری ہو جاری ہو اور نماز پڑھنے والا امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی نماز میں کیا اہمیت ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے بہت سے مسائل ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی ایک حدیث موجود ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے تو ان مسائل کی مزید وضاحت انشاءاللہ وہاں پہ آئے گی بس ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دوں کہ ہمارے دوست کہتے ہیں جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالی نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا کرو غور سے سنو اور خموش رہو اور یہ مسئلہ میں نے آج واضح کر دیا ہے کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اونچی واضح سے نہ پڑھے امام کے پیچھے آپ خموش رہتے ہوئے آستہ واضح سے سر فاتحہ پڑھیں گے تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو ایت ہے یہ کہاں نازل ہوئی تھی مکہ میں جہاں امام مقتدی کا مسئلہ ہی نہیں تھا جہاں پہ لوگ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ ایت کیا بتا رہی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو شور شرابہ نہ کرو اور یہ نہیں کہا گیا نماز میں اس ایت میں نماز کا تو لفظ ہی نہیں آیا وہ ایت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے جب بھی کی جائے تو غور سے سنو اور کیا کرو خموش رہو تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں تین حاضر جب بھی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خموش رہو تو یہ اصل میں کفار اور مشرقین کے لیے یہ ایت ہے جو قرآن کی تلاوت کے موقع پہ شور شرابہ کرتے تھے یہ ہمیں کیسے پتا چلا قرآن کے ایک اور ایسے بقار الدین کفر قرآر بلغفیم تخلیبون کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے موقع پہ کیا کرو اور شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ دیکھیے کافر کیا کہہ رہے ہیں نہ سنو قرآن کی تلاوت نمبر دو شور شرابہ کرو فائدہ کیا کہ تم غالب آ جاؤ گے اللہ نے بالکل انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دیا اور کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو انہوں نے کیا کہا تھا نہ سنو اللہ نے کہا غور سے سنو انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو اللہ نے کہا وہ انسطوں خموش رہو انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ گے شور شرابہ کر کے اللہ نے کہا خاموش رہو دھیان سے سنو تاکہ تم پہ رب کی رامتی نہ سکے تو یہ ایٹ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے یہ ایت کہہ رہی ہے کہ تلاوت ہو تو شور شرابا نہ کریں اور اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے یہ عام ایت ہے آپ دیکھیں کہ رمضان میں مسجد میں کئی لوگ ایک ہی وقت میں اونچی واضح سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اب بندہ کہے کہ ایت تو کہہ رہی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اور سے سنو ایک تلاوت اونچی واضح سے کر رہا ہے دوسروں کو سننی چاہیے وہ اونچی واضح سے کیوں کر رہے ہیں تو پتہ چلا اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک تلاوت ہو رہی دوسرا تلاوت نہیں کر سکتا بلکہ اس سے مراد یہ ایک تلاوت کرو دوسرا شور شرابہ نہیں کر سکتا باقی امام سورہ فاتحہ پڑھے آپ اس کے پیچھے آسا سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرے تو آپ تلاوت نہیں کریں گے وہ ممنوع ہے دھیان سے سنیں گے اللہ رب العزت ان احکام کو اور مسائل کو دھیان سے سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ان شاء درس میں ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے کہ آئندہ درس میں دس منٹ کی کوئی تبدیلی ہو جائے لیکن تبدیلی کے بارے میں پہلے اعلان ہوگا واٹسپ گروپوں میں اعلان دیا جائے گا تب تبدیلی ہوگی ورنہ پرانا ٹائم ہی ہوگا وہ آخر دعوانا علی الحمد رب العالمین